بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم أما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين محترم حضرات دینی بھائی اور دوستو ہم نے سورت الطبہ کی ایک آیت سے کی ہے اور وہی آج خطبے کا موضوع ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے دو باتوں کا حکم دیا ہے یا ایبلدین عامنتقل وقون تین ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے اندر تقوا پیدا کرو نمبر دو وقون و ماسوادین اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو سچوا بولنے والوں کے ساتھ رہو سچوں میں تم شامل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تقوا اور سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا یا ایدین عامن تق اللہ وقون و ماسوادین ایمان والو گرو، اور تم سچے بن جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلّم نے نبی صحیح حدیث کے اندر سچائی کی بڑی تبیرت بیان کی طویل حدیث جس کا ایک خلاصہ ایک حصہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ صلاح نے ساتھ فرمایا لوگو ارے کن حدی ال شریعت میں اللہ حربلا نے انبیاء کے بعد صدیقین اور شہدا کا مقام رکھا ہے سچائی ایک ایسا امر ہے کہ اللہ تا... کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سچ ہمیشہ سچی بات کیا کرو سچے بنو تم فلن صدقی علب چونکہ سچائی تمہیں سینکڑوں اور ہزاروں نیتوں کے طرف لے جاتی ہے پھر نتیجہ کیا نکلا آ فرمایا وہ انلبر رہتی الل جن اور بر، یعنی نیٹیاں انسان کو جنت میں پہنچکا دیتی ہے یعنی سچائی کا انجام اور نتیجہ جنت کا حصول ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا بنائے یہ نبی علیہ السلام سامنے دوسری فضیلت بیان کی فرمایا لا لال وہ دیکھا آدمی کرم پہنے والا سچائی کا اہتمام کرتا ہے سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے برابر اے اے سچائی, سچائی ہی کا دامن پکڑتا ہے اتنا سچائی کہ اہتمام کرتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ بندہ اتنے دنوں سے سچائی کا اہتمام کر رہا ہے فرشتوں آج اس کا شمار عام مسلمانوں کو بجائے میں مشمار کر دو یہ انسان سچائی کے نتیجے سے میں ان کا مقام حاصل کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نمایا اپنے اندر سچائی پیدا کروان کر چونکہ انسان کے دل کو سب سے زیادہ سچائی سے نظر ایسے اللہ تعالیٰ اطمینان کل اور سکون سب سے زیادہ سچائی سے حاصل ہوا کرتا ہے ارحان نے ایک موقع پر ساتھ نمایا حضرت عبدال رحمان بن عبیخرات رضی اللہ تاران عنہ جس جن کی حدیث امام بہت رحمت اللہ علیہ نے شب المان میں اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اوسط میں نقل کیا ہے کی نبی رہا ادا منسر رہو اور اصول ہم میں سے جو شخص یہ تمنا اور خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے اور رسول اللہ کا بھی محبوب بن جائے کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لے اور رسول بھی اپنا محبوب بنا لے تو اسے تین عمر کرنا چاہیے نمبر ایک ادا حدا حد, اذا حد تم اذا ادا جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو نمبر دو نبی رہا تو ادا تم ہی تم امانت داری پیدا کرو اپنے اندر امانت رکھی رکھے امانت برابر ادا کیا کرو نمبر تین رمن جا ر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے اللہ بھی اپنا محبوب اس کو بنائے اور رسول بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کا ایک راستہ ہے کہ وہ مومن یہ تین عمل کرے امانت ڈاری سچائی اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بھی محبوب بنا لیتے ہیں اور رسول کا بھی محبوب بنا لیتے ہیں اور ساری کائنات کا محبوب بن جاتا ہے جیسے کہ اللہ نے شاہ سرمایا عرمر سوالحمان بھا اللہ رب الع نے فرمایا جو ایمان کے بعد سچائی کے اہتمام کرتا عمل صالح کرتا ہے اللہ رب العدمی اس کی محبت کو کائنات میں عام کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے ہمیشہ سچائی کے اہتمام کرنے والا بنائے اکور قولہ وہاں ستر اللہ من قل الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ اما بھار دو سچائی ساچا کی بہت ہی زیادہ فضیلت کتاب و سنت کے اندر ہے لیکن آج ہم سمجھ آج ہم سچائی سے بہت دور ہو گئے سب سے پہلے اختصار کے ساتھ سچائی کا معنی سمجھیں تاکہ ہمیں اپنے اندر سچائی پیدا کرنے میں آسانی ہو سچائی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا قول اور آپ کا عمل دونوں یکساں آپ کا طور آپ کی زبان اور آپ کا عمل آپ کے طور و خیر دونوں میں یکسانیت ہو تبھی انسان سچا بنتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کے لیے زبان ضروری ہے زبان میں بھی سچا ہو اور اپنے عمل میں بھی سچا ہو انسان جب تک عمل میں اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتا تب تک کبھی وہ سچا نہیں ہو سکتا اور اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جن میں سے بڑے اتصار کے ساتھ ہم چند کی بتاتے ہیں نمبر ایک ہمارا ایمان ہے کو بات بار تو ہم سلم پڑھتے سے تو پڑھتے ہیں لیکن عمل سے اگر یہ پریشانی کہیں غیر اللہ کے سامنے کسی درگاہ پر کسی مدار پر جھپ رہی ہے تو آپ کا صاف ہیں آپ نے دعوی تو کیا کہ الا اللہ اللہ کے بابت کوئی معبود نہیں لیکن آپ کا عمل کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہے اس لیے کار عمر میں یکسانیت ہو آپ نے سب انتظار لیا کہ اللہ کے علاوہ یہ پریشانی کہیں اور نہیں چکے گی اللہ کے علاوہ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھیں گے تو انسان اپنے طور اور عمل کے مطابق سچا کہا جائے گا یہ اپنے ایمان میں اپنے وعدے میں سچا ہے نمبر دو انسان کتاب اللہ ہے کے ساتھ سچائی کرے اللہ کی کتاب پر آپ نے ایمان رکھا کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ سچا بننا چاہتے ہیں رو بیہ ہر روز جگہ بس اب بہ بربک صرف چوبنے سے چوبنے سے اور سلطان میں لپیٹنے سے اور سر پرکھنے سے آپ سچے نہیں بنے گے جب تک کہ قرآن پر آپ شروع ہو جائے اگر آپ آپ نے زبان سے قرآن کو اللہ کی کتاب رحمت و برکت کی کتاب سمجھی اپنے عمل سے کریں کہ واقعی وہ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نمبر تین آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے تو تسلیم کر لیا محمد رسول اللہ آپ نے سن لیا کہ پوری کائنات میں سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ سلم کا ہے ہمیشہ سنتے ہیں خیر الحدی سے کتاب اللہ وہ خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا چلنا ہماری سوچ ہماری فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور آپ کے ساتھ کے مطابق ہو تب ہم محمد اللہ میں سکتے ہیں کہ محمد سے شیب تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہوں قلم تیرے ہیں ہم نام کو لیتے ہیں انگوٹھا چومتے ہیں لیکن اے اے جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو یہودیوں کا طریقہ عیسائیوں کا طریقہ گینوں کا طریقہ غیر رسول کا طریقہ گیروں کا طریقہ پاتی ہیں یہ ایمان رسول میں ہم سچے نہیں ہیں اسی لیے ضروری ہے نبی وسلم کے ساتھ ہم اطاعت کریں تاکہ ہم سچے ہو نبی پر ایمان رکھنے میں نمبر 6 ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کے معنی آتے اللہ کے حکم کے سامنے گادر جا دینا اگر ہم سے ہیں ہی نماز پڑھنے کے لیے آؤ آو اور ہم مسجد سے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر اتحاد آج تک نہیں آئی ہم کہتے ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے نمبر ہیں تو آپ اسلام پر عمل کر کے شریعت کی پابندی کر کے سچا ثابت کریں اسی لیے کسی نے کہا ہر لاہدہ ہے میں کی نئی آگ نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان مسلمان وہ ہے اسلام اس کے اندر ہے جو اپنے باتوں سے اپنے چار چلن سے اپنے گفتار و کردار سے اپنے حرکات و سکنا سے ثابت کر دے کہ اللہ کا فرما بندار بن رہا اے نمبر فائیو ضروری ہے دوستو ہم اپنے باور کا احترام کریں اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے بڑے ہیں ماں باپ ہیں عزیل واقع ہیں ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں تو یقیناً لینا ملب یہ ہم سبھی رہنا ورم یو اکر ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں ادب کریں تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ واقعی ہم اپنے بڑوں کے, آ, کے, کے آ, بڑوں کے احترام کرنے میں سچے ہیں ان کا احترام ان کا ادب ہونا چاہیے نمبر چھ اگر ہم اولاد کے ساتھ سچا سچے بنے آپ اولاد کی ذمے دار اولاد کی صحیح تربیت صحیح تعلیم اور ان کی صحیح رسنومات کریں گے اور ان کے بیوی تربیت کریں گے تب ہم اولاد کے حقوق میں سچے ثابت ہوں گے نمبر سات دوستو ضروری ہے میاں بیوی بی ہم نے تو نکاح پڑھ لیا لیکن نہ شوہر بیوی بی کا بی وفادار ہو نہ دیوی شوہر کی وفادار ہو جب تک ایک دوسرے کے دوسرے کے لیے سچے نہیں ثابت ہو جائیں تب تک سو کے رشتے میں ہم سچے ثابت نہیں ہو سکتے نمبر آٹھ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دوستو ہمارا کردار ہونا چاہیے اگر المسلمس ہم سارے دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں اگر بھائی ہو تو اپنے بھائی پن کو ظاہر کرو سچا اپنے بھائی کے جان مال کو نقصان نہ پہنچاؤ دیوت نہ کرو سگری نہ کرو سکھ بہت شکایت نہ کرو اس کے علاوہ کو دشمنی رکھو کہتے ہمارے سارے دنیا کے مسلمان بھائی اور اپنے پڑوسی سے نفرت کرتا ہے اپنے ملنے جلنے والوں سے عداوت رکھتا ہے ہم اپنے کردار اپنے دستار کے مطابق بنائیں اور ہم سچے مسلمان رہیں نمبر نو بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی کہ ہمیشہ ہم کوششیں کریں کہ بلباسی اس ان کے حقوق ان کی باتوں کا سنیں اور اس کا خیال رکھیں نمبر دس بہت ہی ضروری ہے دوست کہ ہمیشہ اپنے سچے بنیں ہم کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کسی ملک میں رہتے ہیں کسی کے کسی کسی ادارے کے ہم ذمے دار ہیں تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سچا ثابت کریں ہم اس کی پابندی کریں ہم اپنے وفاداری ہم اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے اور اس کے ساتھ سہ پائی کا معاملہ کریں تاکہ ہمارا عمل ہم نے جو پیپر پر, پر دستخط کیا ہے وہ ہمارے کار اور عمل کے مطابق ہو جائے تو دست دوست جب تک ہم یہ سب چیزیں نہیں اپنا ہے کبھی ہم مسلمان سچے مسلمان نہیں بن سکتے اگر ہم نے ایک ساری چیزیں پیدا کر لی تو اللہ تعالیٰ کی بشارت یو قیامت کے میدان میں حیران کرے گا یہ دنیا میں آج وہی کامیاب ہوگا جس نے سچائی سے کام لیا ہے جو سچے نہیں ہے ان کے لیے جہنم ہے اور سچے جو ہیں آج انہی کے لیے اللہ کی ردا ہے چنوتی ہے اور انہی کے لیے جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملکی اللہ تعالیٰ اچھا کو دور کر دے جو مقروض اللہ ان کے کو ادا کر دے اہم ہم کس موبائل میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس شیخ خلیفہ اور ان کے آمان انسان کی عبادت بنا اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطانہ اللہ اور ان کے اوان کی ملک ان ہر سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھن قوم اور خر ہے اور ہر ایسے چیزوں سے ان کے ہاتھ کو روک لے جس میں آپ کا غلط امت ملت کا نقصان قوم اور وطن کا خسارہ ہے ارانویز اس ملک کو اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اللہ قوت کا تشریف ر و تدعياء به جاهد مسرمان ه اقليهتن الله انكي عيشت اسمت انك انكي ايفه الله تعالى عباده فرما اللهم اكثر المؤمنين والامها والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمه الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وردی کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہے لائک اور شیئر کرنا نہ